ہاں یہ یہ بھی فقہ نے لکھا کہ بکرے کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے الگ سے چھری تیز کریں ہاں اس کو دکھا کر کے تیز کرنا یہ اس کو ایک مزید اذیت پہنچانا